کلام کی پست نظور نے امام کی نہیں اولا شروع میں نہیں کھڑی یا امام را خشی اور شریف مانتی نہیں کھڑی یا بین رخت دی مقامات کی کلام سروں خبر تو شروع نہ یا بین رخت یا پست نزول میں نہ صاحب الحمد جائز ہوئی امام بحر فی نے ہوئی جب امام فراف سرا تھا والا کلام ارت بنشو کہا احناف عبارات مختلف نشان شیخ کشمیر احمد اللہ ذکر گئی امام زین شارح رحل خانس ذکر کی گی چیتا اللہ تو نو اس قسم کلام صحیح لے دے بجے اوقات شرح حدایہ کی بی الدنیا. دنیا خبری و کی صرف جواب آزاد اور باراتا مختلف تھی شام شیخ کشمیر ماروان سابت اولا سیدی کہ مروید قارو قیمت السراط فاخذر جنن بیدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرت منظونی وویسولی اللہ علیہ وسلم بیدی صلی اللہ علیہ وسلم پا مازالی وکرلی موامی شو خبری سکوری حتی نائے سبادر قوم دجلیل محازیم از دیر روایت کی سفر دے اصل روایت دا دے دیر روایت دن معلومی مطلق دے او دو مختص کی پجمی پوری یہ وہ فرق غریم دا چھین تہ نما مل می چھ جزیوہ یو امر جزیو اپ گزار جونو نت تہ کلہ جوڑ کنا دِن ژہن کا اِزان زرا کلیتلہ جوڑ کنا قانا قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلم بہ اِزان سرا داز جزیوہ کہو دُسِن کلہ جوڑ کنا یِن جاذہ دِگرا میس نبی رسن دا حضرت مستمرہ ان کلیت تہ جوڑ کنا یہو دا چنت کی صلات مطلق دے دُسِن صلات جمع واوستا ساس دے سورات مطلب جزیات ہاذم مطلب دا دا ر دیکرت لغتی کی بشے نے کسدن غلطن ہو غلطی کی روماکن حرتی کی بشے کی ہو سدو کنشن مقام کے دن حب مقام کی دن غلطی ثابت نہ محمد وحمد جریر حازم ہاضم حدیث ثابت انسن ان, آن, آن نبیسن کالسراتم تقوم حتا ترونی مز بدری جی کی کرے او گئی ہم بیان ذکر کی ہمارے دیکھا دیر بات کی دا بیان دقتیاض محمد احمد تاغل منقول جی کو صاحب البنانی منگ دس کیوں جاج صواب نے ح ذکر کرے سنت جان یا نبی ابو کا دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضاء کے مدس رات ولادوں کو محتا درونی دی متن سند دگدے دے سی جان یہ چاہ جائے نہ کر کے آنے ہبھی کر سی رام تو اللہ کر رضا نبی دور سنت سے کر آن ثابت آنا نسین سند دے متن سن دگ دے, دے اور سنت دے انابت آن سین اوج دو ہم دادا چونکہ دا مجس مجس ثابت ہو کر نہ آئندہ ثابت مجس مجس ثابت اور جاتی کر کے پتا صنعت بچت خیال ہے ثابت کی کر کے آنر سنگھ جگہ چدا سکی کی تعریف چودہ کر رہا جوڑ کے کہنا نہ کفلت کی بت سکی وہ غریب وہ نہ آسر کرتے دا تھیں گے سنت داؤ متن متن خود متن کی نا سنت کے غلط ہوئے بھی سنت کل کام آن قال آنا رسول اللہ مت نے داغے سے مرحت کام داغ کے ریسی جو ان کی ثابت کن نہ ثابت. مجس ثابت کیوں چاہت مجسے گھر کا وقت مشہور استاد حالان کے راوی کیوں ثابت ثابت بلکہ راوی یا فضول ثابت حد آن انسن عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حادث صحيح حسن الذكر कही صحيح اجزاز حسن تمام ايه حدثنا هذا من قال لقد حدثنا عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين الذي الذي فما ذلك عند الصلاة مطلق تدثنا جمع जुड़ा करना بل تا جزيه تدثنا كلي जुड़ा करना اصل دا نمازنا ولا قد راى بعض انات من دوله كانوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو اسحابه حديث حسن صحيح